جس کا دل کا جس کا تعلق اللہ کے ہے جس کو ایمان جب اللہ کو ماننے کا ارادہ ہی پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دل کا ہے دل کو کہ یہ بات صحیح میں سوچ میں آپ بتا رہے ہیں کہ جی پھر کے اتنے سامنے آ گیا اور وہ کہتا ہے ادھر آ جائے وہ کہتا ہے تو صحیح میں آپ پر سوال کروں گا آپ جواب ہیں ایک آدمی کہتا ہے صاحب اکرام کافر ہیں ایک کافر کا ہے ایک کہتا ہے اسلام کی بنیاد وہی ہے اگر وہ کافر بنتے ہیں تو اسلام خ... ختم قرآن ختم آدی ختم کیونکہ سب کچھ ان سے ہے بے ان دو باتوں میں سے آپ کو کون سی بات صحیح لگتی ہے کون سی غلط لہل کی روشنی میں جو میرے پاس ہے بات تو دلیے سے جمے گی جی میں آپ کا موٹی بات کرتا ہوں میں نے آپ کے سامنے دلیل رکھ دیا میرے یہ کہ میں نے دلیل چھوڑ دیا جی میرے ایک کہتا ہے صحابہ کافر ہے نوز دوسرا کہتا ہے صحابہ ایمان کی بنیاد ہیں دین اسلام کی بنیاد ہیں ایمان کی بنیاد کے حق میں میرا ووٹ آیا اب یہ بات آپ نے کس سے پوچھی ہے کسی سے بھی نہیں تو بس بات تو ختم ہو گئی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 اچھا نہیں اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا ہمارا خدا جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ بتوں کی طرح نہ سنتا ہو نہ جانتا ہو نہ دیکھتا ہو نہ کوئی رو yeah. اتنا قریب سے سنتا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا yeah, yeah, yeah. لیکن قمیمے قلب سے خلوص دل کے ساتھ اس سے مانگا جائے آپ جب کہیں گے یا اللہ مجھے ہدایت کرو تو وہ ایسا بے مثال راستہ آپ کو سامنے کر دے گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ کتنا واد راستہ کہاں سے آئے گی اور بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کبھی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہ سوال کیا ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی پریشانی پر اس نے مہربانی کی اور اس نے ادھر بھیج دیا ہے سبحان اللہ کے فضل سے ادھر تو ہر پریشانی کا حل ہے نہ الحمد للہ کیا تازی مرضی ہر طرح کی سیاسی چیز جو الحمد للہ الحمد للہ اب ایک طرف فرنگ دیکھیں آپ نے کہا میں نے دنیاوی تعلیم حاصل جی وہ دنیا بھی نہیں ہے اس کا نام ہے شیطانی تعلیم دنیا تو فاروق اعظم کے پاس آج ہی دنیا پر حکومت تھی سبحان اللہ مسلمان کی دنیا دین سے باہر نہیں ہے دین کیا ہے تمام دنیا کو محیط ہے دنیا کی تمام زندگی کی مکمل رابری کا نام دین ہے آپ نے یہاں تک اسلام آپ کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے کہ وہ پیشاب پخانے بیٹھنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے بتاتا یہ ممکن ہے کہ جو پیشاب پخانا پھرنے کا طریقہ بتایا وہ زندگی کے باقی اصول نے بتایا بالکل سمجھ رہا ہوں میں یہ ہے شیطانی تعلیم شیطان سے آئی ہے انگریز ہے شیطان کا وارث اچھا اچھا hmm. سار سید احمد خاں علی گڑھی کا نام سنا ہوگا ہے جی. جی وہ لائن ترین مدد شیطان اعظم کہتا ہے خود مرنے سے تین سال پہلے خطوط سر سید انگلش میں ہے جی. جی کتاب تو اس کے اندر لکھتا ہے کہ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 اچھا اور سکول کی کتابیں اب حاضر کریں تو محبولی کی کتابوں سے اردو کی کتابوں سے یہ اس کا بیان نکال کر دے ماشاء ساتھ ساتھ اپنا سوال پیدا ہو رہی کچھ وہ اجازت ہے میں اس کو پورا کرور خود بتا رہا ہے کہ شیطان بنتے ہیں حضرت دنیاوی تعلیم سے شیطان نہیں بنتے شیطانی تعلیم سے شیطان بنتے اسم المتی نے دو لفظ کیا ہے ایک شیطان اور بدترین قوم سکول طبقہ کا بدترین قوم ہے اور شیطان انسان کا دشمن ہے ٹھیک ہے اس کے دشمنی میں کوئی حق نہیں اور بدترین قوم کا کیوں ہندو سے کوئی قومیں آپ دیکھ لیں دنیا وہ اپنی قوم کا دشمن نہیں ہیں ہندو کو ثابت کرو گے اپنے قوم بھر بی کے بدن اس طرح کے جو لطمن کے استعمال ہوتے ہیں سکھ ہے وہ اپنے قوم کو نہیں بھرواتے عیسائی اپنے قوم کو نہیں برواتا یہ واحد سکول اعلانتی جو کافروں کے ہاتھوں سے اپنی قوم مرواتا ہے فوج تمہاری مرواتی ہے انڈیا میں مدارس قائم ہے اور یہاں پر مدارس دہشت گرد شمار ہو دہشت گردوں کو مراکز انڈیا کے اندر افغانستان میں ایک میٹنگ تھی تو انہوں نے انڈیا کے وزیر کو بھی بلایا تو وزیر سے مشیر کا کوئی بارش گیا وہ تو انہوں نے کہا بھی تلاشی دو اس نے کہا میں بلایا آیا ہوں بن بلایا تھا تو پھر تلاشی دوں تم نے مجھے بلایا میں مہمان ہوں انہوں نے کہا بھی تلاشی دینا پڑے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 تو صدر کے کمرے میں جب وہ داخل ہوا تو اس کی تلاشی نہیں ہوئی اور جب صدر داخل ہوا تو اس کی تلاشی ہو پاکستان گھر والے کی تلاشی ہو رہی ہے کی اس نے کہا بھئی یہ ہمارے جو کتے ہیں نا انہوں نے کہا بھئی ہم آپ کو سپورٹ نہیں دیتے ہیں فوج عبادت اس نے کہا حفاظت میرے کتے میری حفاظت کریں گے فوج پر مجھے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں دنیاوی تعلیم ہے جس نے مسلے کو کتے سے بدتر بنا دیا اور امریکہ کی حکومت نے کتے پر ہاتھ رکھا کہا تھا احمد کھانسی کی گرفتاری نہ کسی اور بہت اچھے پاکستان کتے بڑھ ہے بہت اچھے پاکستان یعنی پورا پاکستان تو ہم نے کتا کرار دیا ہے کہ جس طرح کتے کو استعمال کیا جاتا ہے سوچی کے ساتھ اس طرح یہ استعمال ہوختہ اب آپ کی واب کا جو پہلا اعتراض تھا کہ کیا کروں یہ ہے اس کو کہتے ہیں خام اعتقادی خام کے کچا سے کدھر کچھ جائے اس کو بولنا اقبال کہتا ہے مخت آبکار ڈھونڈنے جائے کوئی پکا عقیدہ کتنے کڑے مفت افطار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو کام کہتا ہے یہ لانتی فضائی ایسی ہے انگریز کیس میں No, ترقی یافتہ جس کو دور کہتے ہیں انگریز کی تعلیم کا دور ہی جانتی ہے ایسا ہے کہ ہر بندہ یہاں پر کچھ ہر چیز کو یہ خام رکھتی ہے hmm. تو عقیدہ پختہ کہاں hmm. yeah. پختہ ملتا ہے کاملین سے کاملین اکرام سے no, اللہ علامہ, علامہ کہتا ہے عالم سے راستہ مت بوجھ وہ تو فون کو ہے فقر سے راستہ پوچھ کے وہ منزل پر بیٹھا ہوا سقر ہے علم ہے جو سقر ہے یہ دانائرا یہود نے دو فتنے کھڑے کیے ایک تو دین کے خاتمے کے لیے دوسرا سورفیہ کے خاتمے صوفیاء کرام کے ساتھ میں اور دین کے ساتھ میں کے لیے انہوں نے وہابیا اور سکون بہابی دے بندی ان کا مطلب یہ ہے کہ صرف صوفیاء سے کچھ نہیں ہم پیار ہے مسئلہ اللہ. اللہ کے بندے کچھ نہیں دے کچھ نہیں کر سکتے کچھ ہے نہیں اور انگریز کا کچھ انگریز کمار جتے ہوئے جید. تو میں کوئی جھجک نہیں آنی چاہیے اور خدا کے غلاموں کو اولیاء کو اللہ کے دوستوں کو ماننے کے لیے بھئی تم کو تو بہت ہو گا تو سب کچھ کر سکتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا یہ اللہ فلانا تو اللہ کا دشمن کر سکتا ہے اور دوست نہیں کر سکتا تو اللہ اس کو ماہر یہاں تک پھر انہوں نے کہہ دیا کہ شیطان کوئی وہ خبیر شیطان کا علم زیادہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ کے روپ سے شیطان کو ساری خدائی گیا اللہ تعالیٰ نے سارے وسالے تو نہ سمجھ سکے گمراہ ہو گئی لیکن یہاں پر کچھ ابہام سوالات اگر اجازت ہو تو میں آپ سے کر سکتا ہوں میں جی آپ کو جی کہنے بات یہ ہے کہ جی میں نے کچھ جی. لٹریچر سنے ہیں بڑے بڑے علماء سے مولانا اشرف سیالوی صاحب ہیں آپ جانتے ہوں گے جان ہوں گا جی ادھر سرگودہ میں رہا, وہ سنے نہیں ہیں وہ سنی چلے وہ سنی نہیں ہے مجھے تو یہی پتا تھا آپ ہمارے پاس آئے تو آپ عجیب عجیب بات یہ بھی لڑکی پینٹ پہنے یاد رکھنا بات ہے دلے کو نہ ڈلے کو رابر کو پجا کو پوچھنا پڑا اچھا یاری ناڑوں سنگ کتے را چند جو ہے نا بھی کم دے جانا ہے بڑے بڑے کم دے جائے لیکن بزرت کام نہیں کرتا ہے صاحب کی سنی نہیں ہے وہ خالص نیچری ہے نیچری کیا ہمیں سمجھ لیں آپ یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ مجھے بتائیں یہ ایک وہ لائن فرقہ ہے جس کا نام لوگ نہیں جانتے لیکن ایسے فرقے کے لوگ کروڑوں ہیں یہاں اچھا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 لیکن دین کو وسیلہ بنا کر دنیا کے لیے استعمال کرنا اور جہاں پر بھی جس طرح دنیا کا وفاد حاصل ہوتا ہے وہاں پر اسی طرح کا دین اپنا لینا جی جی یہ نیچریت ہے جس کو سید نے یوں بیان کیا हुँ. کہ خدا ملے نہ ملے हुँ. دین رہے یا جائے हुँ. پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بولنا چاہیے हुँ. اچھا مکالات کا سر یہ دنیا یہ انگلستان سے یہ لانچی کہہ کر آئی ہے اچھا علی گڑھ تک تو پھر اس نے جے پیا ہندو تھا نوانسی اس کا بنگال کا ہندو تھا اصل اس نے یہ ایک نیا مذہب تیار کیا تھا اچھا اس نے کہا جو نبوت رسالت ہے نا جو بحج ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے سر سید نے یہ بیان کیا اس نے کہا کہ یہ جو بحج ہے نا نول یہ پاگل آدمی کو جس طرح خیال بیٹھے بیٹھے آتا ہے اور آواز محسوس ہوتی ہے تو مجھے کچھ سنا دے رہا ہے حالانکہ کچھ بھی نہیں باہ جس طرح پاگلوں کا خیال ہے کافر آسم है ہے ندیوں کو باشی کرتا ہے انسانیت کا معیار دنیا کو قرار دیتا ہے اسی وجہ سے کتے کے بچے اسکول میں پڑھاتے ہیں تو پہلے لوگ جانور تھے راشی تھے پہلا آدمی لنگور تھا اور ترقی کر کے اور ڈارمن کا نظریہ ساتھ یہ سب لانتی اصل ابلیس کی خفیہ الہام اور بعض ہے وہ لانتی یہی کہہ رہا کہ بھئی میاں دین کو یہ کوئی ایسی بات نہیں اگر ہے بھی صحیح تو یہ ذاتی مسئلہ ہے خدائی مسئلہ نہیں ہے امریکہ کے ڈالر پر لکھا ہوا ہے خالق پر یقین رکھتے ہیں اچھا لکھتا ہوں خالد پر یقین ہے مالک اور حاکم پر یقین نہیں ہے اللہ خالق ہے پیدا کرتا ہے لیکن ہمارے زندگی کے معاملات میں کوئی دیر بیچ کر دخل اندازی کر سکتا ہے نہیں نہیں بھائی یہ اس کا کام ہی نہیں ہے وہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں پائے گا ٹھیک یہی نیچری نظریہ ہے اور یہ لانتی دن ساری جو آپ جس کو کہتے ہیں نو آباد آب آبادیاتی نظام یہ ٹاؤن جو ٹاؤن بنتے ہیں یہ ٹاؤن ہے یہ فلان اس کے اندر جتنے لوگ بستے ہوتے ہیں وہ اسی لانتی میں نظریہ کیا آدمی مسجد ہوگی اس میں لیکن مسجد کو کیا مقام ہوگا جیسے لیٹرین کا ہوتا ہے بھائی لیٹرین وقت اس پر استعمال کر لیتے ہیں اس کو گرا دیتے ہیں مسجد بھی وقت پر استعمال کر لوں اس کو گرا دو دن ہیں اتنا مرضی ہے اس کی بڑھ خدا کا یہ دن ہے جس ساتھی نجی مسئلہ ہے نجی مسئلہ ہوگی جی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 دین تو پڑھانے کے لیے وہ لوگ نہیں رکھے گئے تھے انہوں نے لکھنا پڑھنا دنیا بھی اعتبار سے جو بھی سکھانا تھا تو یہ کیا درست ہے یہ میری بات تو پھر پڑھایا ان کو دس بچوں کو جناب یہ آدھی بات درست ہے آدھی یہ آپ سنی سنائی یا سکولوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا سکولوں کی کتابوں میں یہ آپ وہ پڑی بات ایسا ہے حقیقت نہیں ہے اچھا وہ بولو نہیں ان کا جھوٹ بولنا کام ہے وہ جو آیا تو آدیش آئی ہیں وہ سب ان پر چشپاں کر دیتے ہیں اگر ستہ میں جس کا ستمس موجود ہو تو پھر مانی جائے گی یا نہیں ریجیکٹ کر یہ کہاں بیٹھے ہیں سیاستہ میں کوئی مائی کا لال دکھا دے میں ایسے دعویٰ کر رہا ہوں اچھا اچھا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 سال عرصے چوڑی سال میری مناظرے تقریرا جیلا قیدا فوجاں، پولیس سب نال میرا ہما وقت مطلب واسطہ رہا تین چار بار جنرل مشرق میرا مدد ہے رہا بہت براہ راست مشرق میرا مدعا ہی رہا میں یہ میں سب کچھ کہہ رہا نا اللہ تعالی فضل زمین نا لوگ پاکستان اتنے کوئی اون لگ گئی نہیں ججی فیصلہ کرو سی اچھا اچھا یہ علماء کے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اولیاء اور علماء کا ایک مقام ہے علماء ایک مقام پر ہیں اولیا ایک مقام پر ہیں علماء کے بارے میں تو سرکار دو عالم نے اخراجی تحسین پیش کیا وہ میرے پاس جو ہے وہ آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں درست ہے یعنی علماء امتی کام بھی بنی اسرائیل میںضاحت کرا جنگ پتہ پہلا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 کینات سے آگے اللہ تعالیٰ کی ذات و شفات ہے جی جی بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و شفات کو آپ جانتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا ڈیر عقیدہ رسالت تو یہی یہ ہے وہاں پر کیا ہوا ہے جو مسئلہ جی وہاں پر یہ ہے صرف لکھنے کی بات آئی ہے کتابت کے لفظ ہیں حدیث میں اچھا مسلم امام احمد بن حنبل کی روایت ہے مسند امام احمد بن حنبل حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کے راوی ہیں سمجھ آ رہی جی جی تو صرف آیا وہاں پر کہ آپ نے ان کا فدیہ رکھا تھا کہ تم انسار کے بچوں کو لکھنا سکھاؤ اس سے آگے جو بڑھائے گا ایمان پر بات کرے گا بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا کے کامل راہ پر کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر دنیا بھی علم کے اندر فلاں کے مطابق اگر ہو جائے گا جی جی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے جی میں سن رہا ہوں اب بات ہے لکھنے کی وہاں پر جی اب سوال یہ ہے کہ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 اصول فقہ میں کس طرح یہ کسی اصول کے تحت آتا ہے آؤ ذرا بات کرتے ہیں یہ بتاؤ کہ اس وقت بات صرف کتابت ہے اور وہ بھی جس طرح کے ایسا ہوتا ہے نا جو مشقت ڈالتے ہیں میں جیل میں گیا ہوں نا تو قید بامشقت ہو جاتی ہے تو وہ تو قید بامشقت تھی ان پر سزا رکھ دی گیا تو میں سب کہوں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود لکھنا نہیں جان تھے یا آپ کے کچھ جاننے والے نہ تھے اچھا بات سمجھ میں الفاظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں کیونکہ میں اتنا مضبوط حافظہ نہیں رہا اب وہ بھی آپ اصلاح فرما سکتے ہیں کہ درست ہے یا نہیں ہے تو ماں آنا بھی کاری ان کے الفاظ بھی درست نہیں ہیں درست ہے یہ درست ہے یہ درست ہے اور اس کا معنی جو سینہ بسی نا چل رہا ہے مانا وہ ہے یہ سب دلال کیسے ثابت ہوگا جی کس کا یہ سینا بسیینا کا سینا پسینا ہے حضرت بلاد رضی اللہ تعالیٰ قرباد کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تم نے تم میں پھیلا دیا دوسرا میرے سینے میں تو اگر بتا دو تم میرا گلنگ کاٹ دو گیار تو چل رہے ہیں سارے یہ بتا دو کا مطلب مانا بےکار ان کا مطلب یہ ہے یہ آتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر سنو جی جی کیا آپ خبر دینا چاہتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں نہیں مانا بیکار مستقبل کے لیے یہاں پر میں نہیں پڑھوں گا لیکن مظاہرے کیسے ثابت ہوگا جی تو عربی زبان ہم جانتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں سرپور نام تو جانتے ہیں نا جی لیکن مظاہرے کیسے ثابت ہو جائے گا یہاں سے یہ عربی زبان کے اندر یہی جملہ ماں آنا بے قار بے وار بن ماں آنا بے فائل میں نلنا بران پاک میں جی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 یہی جملہ وہاں پر مستقبل کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور یہاں پر باانہ بےقارین کا مطلب یہی ہے کہ میں ہرگز نہیں پڑوں گا یہ تاکید بھی اس سے سے حاصل ہو رہی ہے پاج باپ بے قارین با زیدہ گئی ہے اس سے تاکید حاصل ہو رہی ہے ماں نہ بےقارین کا مطلب ہے میں ہرگز نہیں پڑوں گا انہوں نے پھر کہا پڑھو آپ فرمائیں میں ہرگز نہیں پڑھوں گا انہوں نے کہا ایک راف اس میں اور بکر لگی خلط جب اللہ کا نام آیا تو آپ نے پڑھا مطلب یہ تھا کہ آپ مجھے کیا پڑھانا چاہتے ہو میں اللہ کے نام نہیں چاہتا لا, لا, لا. جو یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں کر سکتے وہ تو کافی بےمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتے نوزو بلّہ حضرت معالیہ آپ کے سامنے لکھتے ہیں hmm. حضور سرکار پر پاتے ہیں نیم نیند کو بول لکھو hmm. Hmm. اگر جانتے نہیں تو, تو بتا دیا کر کریں مجھے المنا اوشے اور بغیر حضر کو شیر کی تعلیم نہیں دیارے صاحب پاگل کا بچہ وہاں پر پتا علم کے بارے میں کے بارے میں ہم نے ان کو شیر کہنے کی قدرت نہیں دی علم ہے قدرت کہہ سکنا کہہ سکنا نہیں دیا طاقت نہیں دی تاکہ جو موجلہ رہے اچھا اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا پردہ ہٹا دیجیے کہ جب یہ گفتگو ہو رہی ہے اور اداب گفتگو جو ہوتے ہیں پہلا پہلے امر ہے ایک کرا پہلے امر پہلا گیا پہلا کب پڑا ہے پہلے آ گئے جی وہ را, آپ گفتگوان بھی, دی بھی دی تو ہو رہا ہے نا چترگانک عمل بھی تو ہو رہا ہے یہ ہے کہ جب پہلی بار بولے وہ کہہ رہے مانو جی نہیں کا یہ صلی اللہ علم کے لیے یہ کیا مطلب ہوا تک نہیں پہنچ سکتی وہاں تک ہوا ہوا کسی کے ذہن نقل کی ہوا نہیں پہنچ سکتی hmm. شان رسالت وہ مقام ہے hey. جی. اور پھر hmm. سید صلی اللہ علیہ سہی تو لگتے آپ کہتے ہوں گے جو جب بھیچا بھی تو بھیچا کس لیے اب <laughs> کو لکھنے والا یہ لکھ دے کہ وہ نوز بلّہ احمد لال جی کچھ دینا چاہتے تھے کچھ یہ کرنا چاہتے تھے وہ کیا کہنا چاہتے تھے یہ تو خاتم محضور صلی اللہ علیہ وسلم شیل امین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے غلام صدی کے اکبر جو ہیں جو معرفت وہ رکھتے ہیں وہ جبریل کو حاصل نہیں ہے ہم بیٹھے جو وہ کہہ رہے تھے نا اپنا جب وہ کھینچتے تھے کیا مطلب تھا اللہ اکبر آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے مشاہدے اور استغرات میں مستقل چکے ہیں توحید کا غلبہ تھا باپ کی ہر چیز فلا تھی سامنے سے حضرت جبلی امین دبا کر آپ کی توجہ نیچے کے جہان کی طرف کرنا چاہتے ہیں جب نیچے کی جان کی طرف توجہ بار بار کراتے تھے جیسے میں کسی کسی کی توجہ توجہ کسی طرف اور میں کی طرف توجہ خدا کا بندہ K تو اس کا یہ مطلب نہیں میں اس کو گاڑی دے رہا ہوں اس کا مطلب ہے تم توجہ تو کرو میری طرف توجہ تمہاری نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی توجہ اللہ تعالی کی طرف تھی اسی طرف کر کے بات کرنا چاہتے تھے کہ امت کا کیا بنے گا کوئی شریعت بھی تو لینی ہے نے اب آن م. م. انہوں نے اگر پھر راہ پر مانا بے خارا میں نے ایک راہ پڑھ جب گئے تھے ایک را بیس میں رو جب جو جب ذکر کیا کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھے تو آپ فوراً پڑھ لیتے ہیں فوراً پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کیوں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ اسی رب کا ذکر کر رہا ہے جس کے استغرات میں بڑھنا معلوم مسئلہ ہے جو ہیں یہ اس پر جو ہے نا جی جی شراباری جی, جی مولانا شریف الحقی صاحب کی کتاب ہے یہ جی جی. جی. مقام آپ ان, پڑھ ان کا پڑھ کر دیں یہ ان کا پتین ایک آئی اور کسی فرما دیں تاکہ اسی سلسلے میں معاملہ آسان ہو جائے گا تو کیونکہ سوال ادا علم ہوتا ہے بالکل مد یہ سیکھا ہے سوال کریں گے تو ہمارے تیزی اور ہماری اتنے درستوں پوچھے گا ہی نہیں تو چلے گا کیا یہی سے مبارکہ اکثر, اکثر صحابہ کے سوالات کے جوابات ہی تو ہیں جو ہم تک پہنچے اور پھر ہمیں پتہ چلا کیا کرنا تو یہ سورہ قصص ہے میرے خیال بارہ نمبر شاید بائیس ہے آیت نمبر چھپن ہے اتنا حوالہ مجھے یاد ہے باقی دیکھا جا سکتا ہے اللہ مجھے کمی بیشن معئے ایک آ رہی ہے اس کی ذرا شرح بیان کر دیں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 ہدایت پیدا کرنا اللہ تعالی کا کام ہے محبوب اگر آپ کی میں محبت کی بات کروں تو آپ تو ساری کائنات کے انسانوں کی ہدایت کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے رسول اکرم ساری خدائی کی ہدایت کو پسند کرتے تھے وہ کب پسند کرتے ہیں کہ گجانہ میں جائے یہ تو ایک جو نا وہ تو ابو جہاز کے لیے مطلب اتنا کوشاں رہتے ہیں جی جی جی دشمن جی اس کے بات آپ کی بالکل صحیح اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ادھر محبوب کا دل ایسا بنا دیا دل شریف مبارک اور ادھر خلق کی ہدایت اپنے ہاتھ میں آئی رحمت اللہ ہی جو ہے نا وہ بھی ادھر پوری ہو اور میری حکمت بھی پوری رہے کہ میری حکمت میں بھی خلل نہ کیونکہ میں میری حکمت یہ ہے کہ نوزت بھی ہے اور جنت بھی ہے ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا تو اللہ تران عالے جہنم و من جننے والے ہم نے بہت سے انسانوں اور کچھ جنوں کو دو دودھ کے لیے بنایا اچھا جی یہاں سے ایک اور اسی سے بات اگر آگے چلاؤں کیونکہ مجھے آسانی ہو جائے گی آپ تو سارے مستفید ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وکیبلری کی یا کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے ہر چیز اس کی ہے یہ جو شرح ہم نے بیان کی ہے اگر ان کو اگر لیا جائے تو یہ تقریباً دو سو الفاظ بن جائیں گے قرآن کے الفاظ ہیں دس بارہ پندرہ شرح میں ہم نے اس کی ساری استطلال نے جو بھی کیا لیکن اللہ اگر اس چیز کو بھی دیتا اور کوئی چیز بیان ہو جاتا وضاحت کے ساتھ اگر ایک ایک لفظ کو کھول لیا جائے تو ساری ساری بات جاتی ہے اگر ایک ایک پھر یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدھی بات ہے نہ نبی بھیجتا نہ رسول بھیجتا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو مسلمان بنا دیتا وہ اگر کاپ اللہ کی حکمت پر اعتراض کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ناک منہ پر جو رکھا ہے ماتھے پر اعتراض حکمت پر اللہ تعالیٰ کی نہیں نہ کر رہا یہاں یہاں پہ میں تو پر اس آئے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کلام کی کا کلام سمندر ہے معنی کا تب تو کلام الہی بنتا ہے اگر اس کا کلام ایسا ہوتا کہ ہر بندہ اس کو بات رسو میں سمجھ دیتا تو خدا خالا کر کلام کیسے کرانا رہتا ہے لیکن اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر لیا تاکلون یہ کیا ہے انزل نہ ہو قرآن نہ ربیع اللہ تم تا لو عربی میں کیا تاکہ تم سمجھ سمجھ کے لیے تم عقل والے بنو جس سے سمجھنے کا تعلق تو اب تک رسول حضرت یہ بتائیں اور ہر ہار کب سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن سے ہم نے جو قرآن ہدایت وہ ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ قرآن سمجھ کے لیے آسان ہے اگر سمجھ کے لیے آسان ہوتا تو سید تو لمبی اللہ تعلق کو بھیجنے کی ضرورت سارے سمجھ جاتے اور صحابہ فرماتے ہیں ہم کے صحابہ کرام قرآن کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اگر آسان ہے تو بوتھ کیوں پوچھتے تھے ہر انسان ہے پھر احکام شریعت سمجھنے میں آپ اور امام اعظم ابو انیفہ برابر کیوں نہیں ہیں اچھا یہاں ایک بات اور لے جا یہ گفتگو تھے چار پانچ پہ لوگ اختیار کر جائے گی تو اللہ تعالی نے کہا نشانی ہے والوں کے لیے دن اور رات پر یہ جو آنا جانے پر پہلے وکر کردر کی بات پوری کردار جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ عشرم نگران جیسے آپ ہی سرپرستی ہے ساری جی جی حکمت لا دی تو ہے وہی سب کچھ ہے سب کچھ وہ سامنے کیا ہے بالکل تو کیا قیدی سے کسی طرح کی کھینچنے کا خطرہ ہوتا ہے بغاوت کا تو ہو سکتا ہے بغاوت کرے گا تو کیا کرے گا وہ تو بگڑا پڑا ہوا ہے اپنے سماج اندر کا جیل کے اندر اگر قیدی پوچھے سے وہ چوچ رہا کرتے تو اگلے پینج پینج کے دھو دے پھر وہ چتر کھا کے بیٹھے ہوں لاکھ بندے قیدی فیتنا نہیں کر سکتا وہ کہ مجبور ہے سے کھیتنے کا خطرہ ہے وہ اندیشہ نہیں ہے وہ ہے وہ تھے قیدی اور بات تھی صرف کتابت کی جو سکول کالج ہے جی جی بتانا انگریز قیدی ہیں یا ہم کہہ دیے ہیں کون غلام ہے کون जो ہے جو سانس بھی نہیں لے سکتے انگریز کی مرضی کو تمہارا تم تو کیا ہو تمہاری تو فوری قدم نہیں اٹھا سکتے تمہارا تو سدر نہیں ہل سکتا ان کی مرضی کے خلاف ہل سکتا ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ کے شاہ بادشاہ میرا سوال یہ ہے کہ ادھر اکس ہے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 جن کی صحابی فاروق یادم کی یہ شان ہے کہ شیطان ان کا راستہ بدل دیتا ہے ایسا ہے کہ نہیں جی جی فاروق یادم کے راستے سے ٹھیک ہے کوئی شک نہیں کی کیا شان ہے تو اگر یہ شان ہے تو وہاں پر کسی کافل کو جرت رہا ہے کہ وہ شیطانی راستہ کسی کو بتاتا ہے اسی وجہ سے کسی ایک بچے کو خراب کرنے کی جرت نہیں ہو سکی اور نہ کوئی بچہ وہاں پر خراب ہوا ہے اچھا یہاں سے بہت سمجھ رہا میں اب ادھر کیا ہے ادھر صورتحال یہ ہے کہ یہ قوم باقوم ہے وہ آزاد ہے ادھر کتابت ہے ادھر تہذیب ہے پوری اب یہ کیاس کیسے کیا جائے یہ تو ایسے اگر اس طرح کا کیاس اگر شروع کریں گے نا آپ تو اس کے لیے مثال ایک دینا پڑے گی ایک شخص تھا اس کے رسولی تھی hmm. ایک اور شخص اس نے دیکھا اونٹ والے کو hmm. کہ وہ پریشان ہے اس نے کہا اس نے کہا جلدو اونٹ کے گلے میں خربوزہ پانچ گیا ہے اتر گیا اس نے کہا کون سی مشکل بات ہے اس نے یہ خربوزہ توڑ دیا خربوزہ سوجن اتر گیا اب ہمارے پروفیسروں جیسا کوئی حکیم صاحب جو ہے نا وہ دانہ آدمی کو دیکھ رہا تھا مغیا گاؤں میں وہ رسولی بارے شخص اس کو مل گیا اس نے کہا خیر بھائی یہ کیا اٹھایا وہ اس نے کہا یا رسولی کمال ہے ہمارے ہوتے ہوئے تو پریشان رہتے ابھی علاج اس کا ہو جاتا ہے یہ اچھی بات ہے ہم نے کس کے لیے سی کی لمحہ پہنچے تھے گھروں نے لما پیا نے ٹرک کیا ٹراک کو تو ٹل ہمارے جناب بندہ بھی گیا گئی جی, جناب وہ سارا پنڈ کٹا لانتی ہے کہ نہیں مان سے بتانا کہاں اونٹ اور کہاں انسان جی کمار ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ انگریز جو ہے لانتی وہ تو پوری تعزیب آپ کو پڑا ایک ہوتی ہے فرنگی زبان جی جی ایک ہوتی ہے تعلیم جی چلو اس کو چھوڑ دو فرنگی کا چھ جی ایک ایک ایک ایک جی جی جی براض میں پیدا ہونے والا مادری زبان تو بولے گا اس پر تو کوئی اس کی گرفت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کے نظام ہے جی تعلیم جی یہ ہے کہ اس کو کیا کیجیے کیا سوچ کیا نظریات مل رہے ہیں وہ بات جو ہے اس پر اعتراض ہو سکے بس ایسا آپ کا سمجھ گئے جی اس کا مطلب ہے جواب جی آپ آپ کی تو انگریز کی تعلیم حاصل کر رہی جی ہے جی اور تعلیم آپ خود کہہ رہے ہیں کہ, کہ نظریات عقائد سوچیے وہ سب بھی آپ ثابت کریں کہ رسول اکرم, اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہو تعلیم دو ان کو کاپرو کو اپنی تعلیم دو ثابت کرو اس یہ ممکن ہے کہ رسول کا ہے تعلیم دو رسول خود تعلیم دینے کے لیے آیا وہ کیسے چاہ دوں جن کے جن کو قتل کرنا بات جب سمجھتا ہے کیا رسول سے ممکن ہے وہ کہ تم اپنا ابھی دہن کو سکھا دو تم اپنی تعلیم کو سکھا دوا نہیں ملتا نہیں لکھنے کا بتانے کے لیے بھائی آج کے بعد یہ کو نہیں کرنا مجھے کہا وہاں پر کون سی تعلیم تھی میں نے کہا میں بتاتا ہوں کون سی یہاں پر میں نے کہا غیر ملکی زبانیں تھیں جی ڈانس ناچ گانے اچھا ذنا بتکاری کے طریقے پہلے لوگ جانور تھے لنگور جانور کے نظریات پردہ ظلم زیادتی ہے تھانہ کچہری کا نظام ضروری ہے اس کے بغیر ملک میں چل سکے گا یہ سب یہ سب یہ تھی دکھا لاؤں گا یہ تو رسول ہے دیکھ بھی نہیں سکتے میں گھر بیٹھے اور جواب کیسے دلواؤں اور تمہارے منہ سے میں نے نکلوا دیا جواب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 تو تمدوری کیا ہے hmm. وہ ہے شہریت یہ جی فلاں قوم کا تمدور ہے یہ اس کی شہریت کے اصول ہے شہریت کے طریقے ہیں اب سمجھ ہے جی میں سمجھ رہا ہوں اب فرنگی جو تعریب ہے hmm. جو فرنگی زبان ہے وہ حرام لگ رہی ہے وہ حرام لگے رہی ہے, رہی ہے. اور جو فرنگی تعلیم ہے وہ کفرا ہے زبان کیا ہوتی ہے گلاس سے زبان پتھرا یہ زبان سے تعلیم کا ہے گیس کے اندر دودھ بھی پا سکتے ہو پشاب بھی پا سکتے ہو